الحمد الله رب العالمين والصللات والسلام اع سجد المسلين اما بعد فعووب الله من, من الشطان رجيم بسم الله الرحمن الرم الصلالات والسلام ععليك یا رسول الله وع عيكصحابك یا حبيب الله الصلالات والسلام ععليك یا نبي الله وعلى عيك وصحابكا یا نور الله نكرم ل أفر الررحم وصل الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے دروش پڑو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارک ہے نبی کریم رعف الرحیم علیہ افدر السراطی و تسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا سبحان اللہ ایک اور بہت پیاری حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے ہمارے ساتھ منیم بھائی بھی ہیں انشاءاللہ اللہ یوسف مدنی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے یاد رکھیے کہ آج کا ہمارا سلسلہ جو ہوگا وہ حسن کلام حسن گفتار سے متعلق ہوگا نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا ہے اللہ العزت نے فرمایا ہے علیما اکمل تو الکم فرمایا کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا مکمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو اگر اس کے اندر کوئی نقص آ جائے تو وہ ناقص ہوا کرتا ہے کامل نہیں ہوا کرتا اللہ نب العزت نے ہمیں جو کامل دین عطا فرمایا ہے تو ہمارے اسلام نے ہمارے دین نے ہماری ہر طریقے سے رہنمائی بھی فرمائی ہے اور ہماری تربیت کا اہتمام بھی ہمارے اسلام نے کیا ہے اور ایک مسلمان کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے ایک مسلمان کو کیسا شری کلام ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے اور پھر مختلف اسٹیپس آیا کرتے ہیں ہر مقام پر بندے کا موڑ ہر, ج... ہر ایک جیسا جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا کسی ماحول میں وہ خوشگوار ہوا کرتا ہے تو کسی ماحول میں وہ غمزدہ ہوا کرتا ہے کسی ماحول میں وہ غصے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور کیفیت بندے کی ذات پر تاری ہوا کرتی ہے اسلام نے ہمیں ہر موقع کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ کس مقام پر کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے اور مسلمان کا انداز کلام اور شیریں کلامی مسلمانی کی کیسی ہونی چاہیے انشاءاللہ شاء آج زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کریں گے کہ کس موقع پر ہمیں کس طرح کی بات کرنی چاہیے یاد رکھیے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرنا بھی ایک فن ہے اور اچھی گفتگو کی صلاحیت ایک بہت بڑی نعمت خدا بندی ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اگر دیکھا جائے تو عقائد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ہم کلام ہوتے تو آپ علیہ السلاۃ والسلام کا لب و لہجہ درمیانی نوعیت کا ہوا کرتا تھا حضور علیہ اللہ کی سنت مبارکہ کہ جب بھی آپ کسی سے گفتگو فرماتے تو آپ کا لب و لہجہ درمیانی نوعیت کا ہوتا تھا گفتگو میں اعتدال ہوتا تھا یعنی آواز زیادہ بلند ہوتی اور نہ ہی اتنی پستہ ہوتی اتنی آہستہ آواز لینا ہوتی کہ مخاطب سن ہی نہ سکے اسی طرح سکا علیہ السلاۃ والسلام جب گفتگو فرماتے جب عقائد عالم علیہ السلاۃ السلام کلام فرماتے تو یوں لگتا کہ آپ کے لبائے مبارکہ سے پھول جڑ رہے ہیں عقائد عالم علیہ السلاۃ السلام جب گفتگو فرماتے تو حضور علیہ السلاۃ السلام کے دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلتی کہ نور کی شوائیں معلوم ہوا کرتی تھی اسی طرح حضور علیہ السلاۃ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے بیان کا انداز انتہائی سادہ عام فہم اور واضح ہوتا کہ ہر سننے والا خوب واضح طور پر سمجھ لیا کرتا تھا اسی طرح حضور علیہ السلاط السلام ضرور ایک ایک بات کو تین تین مرتبہ دہراتے بھی تھے تاکہ مخاطب کی سمجھ میں آ جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ با مقصد اور ضروری گفتگو فرماتے ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق حضور علیہ السلاۃ اسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے آپ علیہ السلاۃ اسلام کا کلام لوگوں کی عقل کے مطابق ہوا کرتا تھا اور کلام اتنا واضح ہوتا تھا کہ ہر سننے والا بخوبی اس کو سمجھ بھی لیا کرتا تھا یہی تعلیمات ہیں حضور علیہ السلاۃ اسلام کی کلام سے متعلق ہمیں بھی انہی مدری فنوں کے پیش نظر اپنی گفتگو کو کرنا چاہیے اپنے کلام کو کرنا چاہیے اور اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے نبی کریم علی اللہۃسلام کی جو سنتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں انہی پر چلیں گے تو ان شاء اللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم ہر دل عزیز بھی ہوں گے ہماری گفتگو لوگوں کو پسند بھی آئے گی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے ترسا کرتے ہیں کہ ابھی کچھ بولیں تو ہم کچھ سن لیں ترسا کرتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ ہی بولے تو اچھا ہے خاموش رہنا اس کا بولنے سے زیادہ اچھا ہے مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں موضوع کے حوالے سے منیم بھائی سے بات کریں گے حضور کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد. کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ عمران بھائی آپ نے تمہیدن عرض کر دیا اس حوالے سے کہ حسن کلام کس کو کہتے ہیں حسن کلام اچھی گفتگو کرنا اور خوش بیانی خوش گفتاری کا نام حسن کلام ہے ماشاء اللہ تو حسن کلام کی اہمیت حسن کلام یعنی گفتگو جو ہے یہ انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے گفتگو سے انسان پہچانا جاتا ہے اور گفتگو یعنی یہ کلام کا جو حسن ہے یہ صرف کلام کا حسن ہی نہیں حسن کا یہ کلام ہے، حسن کلام جو ہے اس انسان کا بھی حسن ہے اس سے پہچانا جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برآن رشید کے نشا فرمایا وَقُولو حسنا فرمایا لوگوں سے عام لوگوں سے بھی جب بات کرو تو اچھی گفتگو کرو عمدہ کلام کرو اب اللہ تبارک و تعالی نے لن یعنی لوگوں, کو, لوگوں سے جب تم مخاطب ہو لوگوں سے جب کلام کرو تو اس دائرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو شامل فرما دیا فرمایا کہ جس طبقے کے لوگوں سے بھی تم گفتگو کرو تو ان سے ایسی گفتگو کرو کہ عمدہ قسم کی گفتگو ہو سبحان وہ تمام سبحان چیزوں سے یعنی گناہوں والی گفتگو بھی نہ ہو اس کے اندر خیر کا حکم ہو بھلائی کی چیز ہو وہ اس طرح جو ہے تم لوگوں سے کلام کیا کرو سبحان یہ سبحان کے اندر عرشہ فرمایا اور احادیث میں آکا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئی. ایک صحابی نے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں, مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ عمل جو ہے مجھ پر جنت کو واجب کر دے اللہ, اللہ. اب جب آئی. اس صحابی آئی. نے یہ عرض کیا تو آکا علی سات نے شاہ فرمایا آئی. کہ ٹیب الکلام میٹھا کلام کرنا آئی. ایک آئی. یہ شاہ فرمایا پھر فرمایا اتحم تام فرمایا آئی. لوگوں کو کھانا کھلانا اور فرمایا سلام کو عام کرنا یعنی تین چیزیں اسلام نے ارشا فرمائی فرمایا کہ پہلا کیا ہے تیب کلام یعنی میٹھا کلام کر رہا ہے اسی طرح ایک اور مکام پر جائے گفتگو کے اندر شائستگی ہو اور میٹھا انداز ہو پیارا انداز ہو لہجہ بھی اس کا اچھا ہو اسی طرح اس سے آگے آکال اسلام نے ایک مقام پر عرشا فرمایا الحج المبرور لئی سل جزا جنا فرمایا مقبول حج کی جو جزا ہے اس کا جو اجر ہے جو اس کا ثواب ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہےش کرام نے عرض کی آقا کہ حج کو مقبول کرنے والی کیا چیز ہے حج کو مقبول کس چیز نے بنایا تو آقا علیہ اسلام نے وہاں پر بھی شاہ فرمایا فرمایا اتام تام فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور دوسرا اشاع فرمایا کہ ٹیب الکلام یعنی میٹھا کلام کرنا تو یہ اس کی اہمیت ہے حسن کلام کے حوالے سے اچھی گفتگو کرنا یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کی بارہا ترغیب دلائی گئی ہے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے فاتح مصر حضرت امر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے یہ انہوں نے سوال کیا تو حضرت امر بن آسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا جس کے الفاظ سب سے کم ہو جس کی مراد سب سے زیادہ آسان ہو اور جس کی گفتگو کا آغاز سب سے زیادہ حسین ہو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بندے کا کلام کیسا ہونا چاہیے تو یہاں بتایا گیا کہ جس کے الفاظ کم ہو بسا اوقات ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بات وہ ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اگر دو لفظوں میں بھی بیان کرتا تو بات سمجھ میں آ جاتی لیکن لمبا کرتے جانا لمبا کرتے جانا اس کو ایک لمبا کر کے وقت بھی اس میں زیادہ لگ جاتا ہے اور سامنے والا اکتا بھی جاتا ہے اور ایسا کلام مخاطب کے اکتا کا بھی باعث بن جاتا ہے تو کلام ایسا کیا جائے جو نپا تلا ہو اس کے الفاظ بھی کم ہو اس کی مراد بھی آسان ہو اور اس کے علاوہ کیا ہو کہ اس کی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ بھی بڑا حسین ہو بڑا خوبصورت ہو تو اس کو حسن کلام کہا کیا بات ہے بڑی پیاری بات یاد ہے خیر الکلام وادی بہترین کلام وہ ہے کہ جو قلیل ہو اور اپنے مفہوم پر پوری دلیل بھی ہو یعنی واضح بھی ہو اور کلام بھی قلیل ہو تو وہ کلام اچھا بھی لگتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ بولتے ہی رہتے ہیں بولتے ہی رہتے ہیں لوگ ان کی خاموشی کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی کب خاموش ہوں گے تو دوسروں کی باری آئے گی اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے منیم بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب بولتا رہتا ہے اس کو یہ پتا نہیں چلتا کہ میں لمبا کر رہا ہوں یا میں مختصر کر رہا ہوں لیکن اگر بندہ ایک اپنی مینٹلٹی بنا اپنا ایک ذہن بنا کہ مجھے مختصر گفتگو کرنی ہے اور اچھی گفتگو کرنی ہے تو پھر وہ الفاظ کا چناؤ بھی اچھا کرتا ہے صحیح وہ گفتگو بھی بہترین کر پائے گا اور بہتر گفتگو کر کے وہ پھر اپنے مفہوم کو اپنے معافی ضمیر کو بیان کر کے خاموش بھی ہو جائے گا صحیح اور اگر جو ہے وہ بندہ اپنا ذہن نہ بنائے تو پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کو مطلب جو دو جملوں میں پوری ہو سکتی تھی اس کے لیے دس بارہ جملے بھی بندہ بول دیا کرتا ہے اور اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوا کرتی تو اب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے حسن کلام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اس کو اپنانا بھی چاہیے لوگوں کو پسند بھی ہے نبی کریم تو اسلام کی سیرت ہے تو میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے مگر یہ سیکھیں کیسے یہ ملکہ اپنے اندر پیدا کیسے ہو حسن کلام کے حوالے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ بچپن ہی سے ان کو حسن کلام یعنی اچھی گفتگو کرنے کا شوق پیدا ہو ایسا نہ ہو کہ باپ جو ہے اپنی اس کی بچے کی امی کو بچے کی دادی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہو تو یوں جو ہے بچے کو جو ہے ایک اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے میری یعنی دادی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تو بعد میں پھر بھی اس طرح کا کلام کرتا ہے تو اگر بچپن سے ہی اس کی تربیت اس انداز میں کی جائے اس کو بری صحبت سے دور رکھا جائے یعنی جس طرح ہوتا ہے عموماً ایسے دوستوں کی صحبت مل جاتی ہے کہ جو بازاری لینگویج یوز کرتے ہیں بازاری گفتگو کرتے ہیں ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے یعنی جو بڑے کبھی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جن کا یعنی اپنی زبان پر لانا بھی مناسب نہیں ہوتا تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو ان چیزوں سے اگر دور رہا جائے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا جائے کہ جو لوگ اچھی گفتگو کرتے ہوں تو اس طریقے سے بندہ اچھی گفتگو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے دی آپ دی نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دین کے ساتھ دی دی رہتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں بزرگان کرام کے اقوال پڑھتے ہیں تو جب وہ اپنا کلام کرتے ہیں اپنی نجی گفتگو کے اندر بھی جب وہ کلام دی دی کرتے دی دی ہیں تو جب وہ مثال دیتے ہیں تو اس سب یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ فرمان ہے تو ان کی زبان پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے تو اس وقت کیا ہوگا کہ انسان اپنی گفتگو کے اندر اپنا ملکہ پیدا کر سکتا ہے آپ صحیح فار مارے آپ صحیح فار اسی طرح میں مدنی چن کے ناظرین اپنا جو تجربہ بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اچھا بولنے والوں کے ساتھ اگر اٹھا بیٹھا جائے تو بندے کو اچھا بولنا آ ہی جاتا ہے اگر حسن کلام کرنے والوں کے ساتھ اگر جو ہے وہ اچھا بولنے والوں کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہوگی آپ کی صحبت ہوگی تو آپ کو اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا آ جائے گا بولنا بھی اچھا آ جائے گا اس کی واضح مثال میں آپ کو بیان کروں گا ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر شیخ طریقت امیر عالیہ سنت کی صحبت بصورت مدنی مذاکرہ الحمدللہ للہ عاشقان رسول کو ملا کرتی ہے تو اب جو اسلامی بھائی آشقان رسول جو جو مدری مذاکرے میں بیٹھتے ہیں یا جو ہمارے اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہا کرتے ہیں ان کے کردار کے اندر نمایاں تبدیلی اور ان کی گفتار کے اندر ان کے کلام کے اندر ایک نمایاں فرق عام بندے سے نظر آیا کرتا ہے اسی طرح جیسے گھر کے اندر اگر والدین پڑھے لکھے ہیں اگر وہ گفتگو اچھی کریں گے تو بچہ تو چونکہ وہ پک کرنے والا ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوگا بچہ اسی کو اپنی زندگی میں اپنی گفتگو میں بھی اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی اسی کو کاپی کرے گا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گفتگو کو نکھارنے کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر تربیت بھی کی جاتی ہے اور بیانات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور میرے سنت تربیت بھی فرماتے ہیں بہت پیارا رسالہ ہے میٹھے بول میٹھے بول مکتبت المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حدیط حاصل بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کوسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے اٹھا کر اس کو پڑھیں تو حضور علیہ السلاۃ السلام کی میٹھی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی وہ بھی آپ کو پتا چلے گا اور انشاءاللہ جب علم آئے گا تو عمل کرنے کا ذہن بھی بنے گا اس کا ایک فرق یہ ہوتا ہے میں جانتا ہوں ایک اسلامی بھائی کو یو سب ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں بات چل رہی تھی تو ان کے سامنے ایک بات ایسی ہوئی کہ جو عمومی طور پر اگر کسی سے کی جائے تو عموماً غصہ آ جایا کرتا ہے یعنی بندہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے اچھا ان کو دیکھا ان کے سامنے یہ بات ہی انہیں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو کوئی غصہ نہیں آیا نارملی سب چلتا رہا تو بڑی حیرت ہوئی اس کے بات پر کہ یہ ایسا آخر ایسا کیسے ہوا یہ تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ غصہ تو پہلے ہمیں بھی آتا تھا لیکن ہمیں سنت کے مدری مذاکروں کی برکت سے الحمد یہ ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے ہر بات پر بلا وجہ غصہ نہیں کیا کرتے اپنے کلام کے اندر غصے کا اظہار کرنا یہ بھی اسلام کو ہر جگہ مطلوب نہیں ہے لہٰذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے یوسو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلے میں کیا فرماتے ہیں حسنِ کلام گفتگو کا موضوع رکھا گیا ہے اور دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے دین اسلام جسے ہمارا سلسلہ حسن اسلام ہے اور حسن اسلام میں سے ایک حسن کلام بھی ہے اور حسن کلام کی بنیادی طور پر دو تین صورتیں بن سکتی ہیں جس کلام کو حسن کلام ہم کہہ سکتے ہیں جی نمبر ایک تو معنویت کے اعتبار سے اس کے اندر حسن ہو لفظی اعتبار سے حسن ہو پھر ان الفاظ اور ان معنی کو کس لب و لہجے اور کس انداز پر بیان کیا جا رہا ہے یہ دو تین چیزیں جب ملتی ہیں تو کلام کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں بالخصوص وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر لیکی کی دعوت عام ہو لوگ دین کے قریب آئیں اسلام کے قریب آئیں جی یا لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو بالخصوص ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ الفاظ بھی اچھے چلے جائیں جی اور اچھے معنی پر دلالت کرنے والے ہوں اور ان کا گفتگو کا جو انداز ہے وہ انداز بھی اچھا شائستہ نرم ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ اب العزت جیسے کہ شاد فرماتا ہے انسان جو بات بھی کہتا ہے گفتگو کرتا ہے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اس کی اس گفتگو کو لکھ لیتا ہے تو جب یہ چیز انسان اپنے پیش نظر رکھے گا کہ میرے الفاظ نوٹ کیے جا رہے ہیں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں میرے الفاظ لکھے جا رہے ہیں تو پھر وہ فضول قسم کا کلام کرنے سے اجتناب کرے گا بالکل ایسا کلام کرنے سے اجتناب کرے گا جو کہ فوج گوئی یا بری باتوں پر مشتمل ہو آپ نے جو بات کی صبح کے جو بالخصوص نے کی دعوت دینے والے برائیوں سے منع کرنے والے یعنی گویا کہ ہمارے مبلغین ہیں ان کے ساتھ ساتھ لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہر فرد بشر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اس نے کلام پیدا کرے اصل ہر کو نکھارے ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا لوگ اس سے محبت کریں لوگ اس کے قریب آئیں اس کی باتوں کو سمجھیں سنیں بنیادی طور پر کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ یار میرے دوست کم ہو مجھ سے سارے دشمنی میرے کوئی کام نہ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں آپ کی گفتگو سے متاثر ہوں آپ سے محبت کریں آپ کی پریشانی میں آپ کا مطلب ساتھ دیں وہ آپ سے محبت کرنے والے زیادہ ہوں آپ کے دوست زیادہ ہوں تو پھر آپ کو اپنے کلام کے اندر اس طرح کی خصوصیات پیدا کرنی پڑیں گی اور اگر کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کے ثمراج ظاہر ہو جاتے ہیں جس کے کلام میں اکڑ پن ہوتا ہے مزاج میں سختی ہوتی ہے الفاظ سخت استعمال کرتا ہے یا سخت انداز پر بولتا ہے پھر جی صورت میں ایسے لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں قرآن کریم کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں سوریہ لقمان میں حضرت لقمان ندی اللہ تعالیٰ جو اپنے بیٹے کو نقش فرما رہے ہیں جی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فرمایا جی وقب جی فرما بیٹا اپنی آواز پست رکھو جی اپنی آواز دھیمی رکھو انکر السواتی لسعت الحمیر یعنی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا زور زور سے چلّا چل بولنا یہ تو گدے کی آواز ایسی ہوتی ہے انکر السواتی لسط تو بیٹا اسی لیے نرم انداز میں بات چیت کیا کرو آرام سے بات کیا کرو دھیمے لہچنے میں بات کیا کرو تو یہ تربیت اچھا اسی طریقے سے یہ ہوگا کہ جب بچے کو تربیت تو آپ یہ دے رہے کہ بیٹا نرم لیچنے میں بات کریں آہستہ بات کریں لیکن خود جو جناب ہیں وہ جب پارا چڑھتا ہے تو وہ جو ہے شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں برتن اٹاخ پٹاخ یہ دیوار پہ مار رہے ہیں سے مکے چلا رہے ہیں یا جو بچوں کی اما جی صاحب نے بھی کہا بچوں کی امی کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر اچھا بچہ نا سیکھ رہا ہوتا ہے میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ آپ بچے کو جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو بچہ آپ کے بولنے سے زیادہ آپ کے کرنے سے سیکھ رہا ہوتا ہے جی کہ آپ کر کے آ رہے ہیں وہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے آپ بول کیا رہے وہ اتنا نہیں سیکھتا ہے لیکن آپ کر کس انداز پر رہے وہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی لیے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ والد کا لب و لہجہ اولاد کے اصل میں لب و لہجے میں آتا ہے جس انداز پر والد بات چیت کرتا ہے تو اولاد بھی بات چیت کرتا ہے بعض لوگوں کو گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جھگڑنا ہیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں بات چیت کرنے سے ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کی گفتگو میں بہت پولائٹنیس ہوتی ہے بہت شاستری ہوتی ہے بہت نرمی ہوتی ہے لوگ اس سے بات کرنے کو پسند کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں حادث کا ایک مجموعہ جس کا نام جس کو جواب کلیم کہا جاتا ہے مطلب الفاظ کم ہوتے تھے لیکن ان کے اندر مانویت بہت زیادہ ہوا کرتی خوبصورت بار الفاظ بار استعمال کرتے ہیں اور اس میں مانویت اور جامعیت بہت زیادہ ہوتی ہے سننے والے کو مطلب وہ بھی نہ ہو تشویش بھی نہ ہو سننے والے کو گرا بھی نہ گزرے کہ اپنا کلام جلدی ختم کر دے اکالی صلاح و اسلام تو کا تو کلام سنتے رہے صابر کلام متوجہ رہتے تھے کہ اکالی صلاح اسلام کلام فرماتے رہے کیا لیکن ہماری تعلیم کے لیے اکال صلاح اسلام کلام فرمارے اور اتنا کم کلام فرما رہے لیکن اس کی مانویت جامعیت اور خوبصورتی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی جس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی ایسا کلام کرنے کی नहीं। नहीं। ناظرین دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ معاشرے پر نظر دوڑائیں آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں آپ اپنی پریکٹیکل لائف کو دیکھیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہر قسم کی صلاحیت گاڈ گفٹیڈ ہوا کرتی ہیں قدرتی طور پر پیدائشی طور پر ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے اب جیسے ہم حسن گفتار پر بات کر رہے ہیں حسن کلام پر بات کر رہے ہیں شیری کلامی پر گفتگو کر رہے ہیں اللہ ہماری زبان کو بھی شیری بنائے اور ہمیں بھی یہ برل گفتگو اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بعض لوگ جو ہے وہ گوڈ گفٹڈ ہوتے ہیں پیدائشی طور پر بڑی اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دلچسپ ہوا کرتی ہیں ان کا بولنا ہی لوگوں کو پسند آیا کرتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب قدرتی طور پر یہ صلاحیت نہیں رکھا کرتے تو ان کو بھی پیچھے نہیں ہونا ہمارے اسلام نے ان کو تعلیم کا درس دیا ہے سیکھنے کا ہمیں کہا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں آتی تو پھر ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے تو اگر میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اگر ہمارے ناظرین میں سے ہمارے جو ہے وہ مدنی عملے میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے ایک واقعہ مجھے یاد ہے یوسف بھائی ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب گفتگو کیا کرتا ہوں تو عموماً جو ہے نا وہ لوگ پسند نہیں کرتے یعنی میرا انداز کچھ ایسا جارحانہ یا تو ہو جاتا ہے یا ہے یہ بارت لیکن وہ کہنے یہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے کسی نے جو ہے وہ کوئی سوال کیا کچھ پوچھا اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا हुँ. تو کہنے لگے کہ میں اس وقت کچھ خوشگوار ماحول میں بیٹھا ہوا تھا میرا موڈ بھی اچھا تھا اور کچھ مسکراہٹ میں مجھے آ رہی تھی کسی بات پر हुँ. اسی دوران مجھ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ فنا شخص کیا ہے یا کوئی کام پوچھ لیا हुँ. تو کہنے میں تو اپنے من میں ہنس رہا تھا चे. میں تو اپنی گفتگو پہ ہنس رہا تھا تو میں نے اس کو صرف مسکرا کر بات... اتنا بول دیا کہ مجھے نہیں معلوم مسکرا کر صرف یہ بول دیا کہ مجھے نہیں پتا کہتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں مجھے ملا کہتے ہیں کہ جس انداز میں آپ نے مجھے یہ کہا نا کہ مجھے نہیں معلوم اگرچہ میرا کام نہیں ہوا مگر آپ کا جملہ بڑا پسند آیا ماشاء اللہ ماشاء ماشاء تو بات وہی ہے کہ اگر غور گفٹ نہیں ہے اگر قدرتی طور پر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں جارحانہ انداز نہیں اپنانا بلکہ ہم نے نبی کریم علیہ اصلاح اسلام کی سنتوں کو سیکھ کر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ شری کلام ہو ہی جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی شری کلام ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اچھی گفتگو کرنے والے بھی بن جائیں گے دعا رب کائنات ہمیں جو ہے اس پر جو ہم بیان کر رہے ہیں شراکۂ سلسلہ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے کچھ کالس کو اپنے سلسلے میں آپ کے شامل کرتے ہیں جی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ, تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی عمران رہا ہوں ماشاءاللہ اسلام بہت ہی پیارا سلسلہ جو کامل ایمان کے بارے میں کلام کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت ہی ارشاد فرمائے جناب یہ بتا دیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل ایمان والا کامل ایمان والا وہ ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ محیبت رکھے تو آج کل مسلمان اپنے ندی پاک کو تو جانتے نہیں تو کیا وہ کامل ایمان والے مطلب وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے براہ کرم بتاتے جی اس صبح کیا فرماتے ہیں حدیث پاک کی شرح تو ہم ظاہر اپنی طرف نہیں کر سکتے جی لیکن اس حدیث پاک کے تحت جو شارئین وغیرہ لکھتے ہیں وہ یہ کہ یہاں سے متعلق ایمان کی نفی نہیں ہے کامل ایمان کی نفی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے حضرت عمر اللہ تعالیٰ آتے ہیں فرماتے ہیں ارض کرتے ہیں کہ ارسول اللہ اپنے والدین سے اپنی اولا سے سب کچھ ہر چیز سے مجھے اپ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے مطلب یہ کریم علیہ صلاح السلام نے فرمایا اب بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ یار جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں پھر اکالیس انہوں نے ارض کیا ارس اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت صلاح و سلام نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا کیا بات ہے تو اس سे اس سे سی سی نے مبارک کے تحت مجھے یاد آیا مفتی احمد یاسان رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا بڑا پیارا مدنی پور لکھا ہے اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں اور ایک لمحہ گزرتا ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ السلام کو اپنی امتیوں کے دلوں پر دسترس حاصل آہ ہے تصرف حاصل, حاصل ہے پل میں جو چاہیں حضور فرما دیں آپ کے اختیار میں یہ بھی ہے ورنہ اتنی دیر کے اندر فوراََ بننا کیسے بول دے کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں جی مزید کیا فرماتے ہیں اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک بات کہی ہے اور وہ بات ہے بھی تشویشناک کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں جانتے ہیں نبی کریم علیہ صلاحت مطلب ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر علم دین سے دوری اسلامی معاشرے سے دوری اچھی صحبتوں سے دوری کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نام کیا تھا نبی کریم علیہ اللہ کا نام تک نہیں بتایا محمد صلی اللہ وسلم کون تھے اس طریقے کی باتیں ایک طب ایسا ہے کہ ان کو نہیں پتا اکثریت کو مطلب جانتے ہی ہیں نبیت علی وسلم جانتے ہیں تقریباً کم از کم اتنا تو جانتے کی سیرت کو جو ہے وہ پڑھا جائے جی جی مکمل سیرت کو نہیں جانتے یہ کہا جائے اصطفا کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں نبی کریم علی صلاح اسی طریقے سے خسائل قبرا کا مطالعہ کرتے ہیں جی کا مطالعہ کرتے ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علی مردبان نبی کریم علیہ السلام سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ صلاح السلام سے کس طریقے سے کلام فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلط السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ معجزات عطا فرمائے یہ چیزیں جب انسان سنتا ہے اور پڑھتا ہے نبی کریم علیہ صلاح اسلام کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اگر نہیں بھی ہے تو بد کلوفاقا علی صلاح السلام کی محبت کو دل کے اندر انسان پیدا کرنے کی کوشش کریں اور نبی کریم علیہ صلاح السلام کی محبت دل میں پیدا ہوگی جتنی زیادہ پر بڑھتی جائے گی اتنا اس کے ایمان کامل ہوتا چاہا جائے जी जी جی مدنی چینل کے ناظرین اسلام نے ہمیں ہر چیز کا درخ بھی دیا ہے اور ہر چیز ہمیں سکھلائی بھی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیار علوم کے اندر یہ لکھا ہے کہ بندہ جس چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے عمل کی طرف راغب ہوتا ہے علم ہوگا تو بندہ عمل کی طرف جائے گا اور اگر علم ہی نہیں ہے تو بندہ جو ہے عمل کی طرف راغب کم ہوا کرتا ہے یا جا ہی نہیں پاتا دنیاوی طور پر آپ اس کو یوں سمجھے مدنی چلنے کے ناظرین کہ اگر گاڑی چلانا آتی ہے سیکھیں گے تو گاڑی چلائیں گے نا ورنہ تو آپ ایکسیڈنٹ کر دیں گے اور اگر گاڑی چلانا ہی نہیں سیکھیں گے تو پھر سوچتے رہیں گے کہ میں روڈ پر گاڑی کیسے نکالوں میرے برابر سے گاڑی کیسے گزر جائے گی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہیں ہم ٹکر ٹکرا نہ جائیں تو سیکھنے سے سب کچھ آ جایا کرتا ہے علم کو حاصل کریں تو انشاءاللہ شاء بہت سارا فائدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے نبی کریم علی اصلاح السلام نے ہمیں جو اسلام دیا ہے ہمارے اسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے اب آپ دیکھیں ہر بندہ بولتا ہے آپ بھی بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں ہر شخص جو بولنے پر قدرت رکھتا ہے وہ گفتگو بھی کیا کرتا ہے بولتا بھی ہے مگر ہمیں آج اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے گفتگو کے آداب سیکھے ہیں کیا ہم نے مہذب گفتگو جو ہوتی ہیں اس کے اصول جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کیا وہ ہم نے حاصل کیے ہیں یا بس ہم نے جیسے لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ویسا ہم نے بولنا شروع کر دیا اسلام نے ہمیں گفتگو کے آداب بیان کیے ہیں اسلام نے ہمیں گفتگو کے اصول بتلائے ہیں ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو حاصل کر کے جب اس کے مطابق ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ شاء دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی منیم بھائی کیا فرماتے ہیں عمران بھائی بڑی پیاری بات کی آپ نے اس حوالے سے کہ بندہ ہر بندہ بولتا ہے بڑے سے بڑا بزنس مین ہے بولتا وہ بھی ہے ٹھیک والا بھی بولتا ہے لیکچرار بھی بولتا ہے اس کے سٹوڈنٹ بھی بولتے ہیں اس طرح ہر بندہ بات کرنے والا ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے بولنے پر ہر بندہ قادر ہے لیکن اس کے اندر فرق ہمیں کب نظر آتا ہے جب وہ بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کیونکہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کی شخصیت کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے کہ انسان کیسا ہے اس کے اعمال کیسے ہیں پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے جیسا کہ وہ شخص جب کلام کرے گا جو بالکل دین سے رہی ہے دین سے جاہل ہے دین کا اسے علم نہیں ہے جب وہ کلام کرے گا اس کی گفتگو سے واضح طور پر ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے کلام کرنے سے متکلم کا بھی پتا چلتا ہے کہ دے دے متقلم دے دے کے پاس کتنا علم ہے اور ایک بندہ دے دے وہ دے ہے جو ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہے جس کو پتا ہے کہ میرا ایک ایک حرف کا میں نے بدلہ دینا ہے ایک ایک حرف کا میرا حساب ہونا ہے کل بروز قیامت جب وہ بولے گا جب وہ ٹاکنگ کرے گا اس کا انداز الگ ہوگا جب جو, جو بندہ دین سے دور ہے جب وہ بات کرے گا اس کا ایک انداز الگ ہوگا ہمارے اسلام نے ہمیں اس بولنے کے بھی اصول بتائے ہیں جی یہ بولنے کی چار قسمیں ہیں جو کلام ہوتے ہیں ایک کلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے جیسے جھوٹ ہے غیبت ہے, کسی کو گالی دینا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا نقصان ہی نقصان ہے okay. اگر کوئی بات کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے عقالی اسلام یہ کئی اہادی سے مبارکہ ہے جس میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے قرآن کریم قرقان حمید قرآن رشید کے اندر بھی اس کی مذمت کی گئی ہے yeah. اور آقاری اسلام نے ایک مقام پر رشتہ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل اس سے دور چلا جاتا ہے ہم یہاں سے اندازہ لگا لیں اسی طرح جو بندے غبت کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں اس طرح کا کلام کرتے ہیں تو یہ بھی وہ کلام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مراج کی رات جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے ناخونوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلاۃ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے یہ ایسا کلام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے اسی طرح کسی پر توہمت لگانا بوتان باندھ دینا اسی کو گالی دے دینا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اللہ مرکزہ نے لکھا کہ جو شخص کسی جاہل انسان کو بھی کسی جاہل انسان کو بھی بغیر ازن شرع گالی دیتا ہے یہ بھی قطعی طور پر حرام ہے یعنی حرام قطعی شاہ فرمایا اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کسی کو گالی دینا یہ فسق ہے گنا ہے تو اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے یہ تمام کا تمام کلام صرف وہ کلام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے جی ایک کلام کی صورت یہ ہو گئی اور اس کا حکم بھی یہ ہو گیا کہ اس کے اس یاد رکھیں، یہ جو اقسام چار بیان کرنے جا رہے ہیں بہت پیاری ہے اور ان کو یاد بھی رکھے اس پر عمل بھی ان کرنے کا موقع ملے گا دوسری صورت اس کی یہ ہے عمران بھائی کہ وہ کلام جس میں نفع ہی نفا ہے جی یعنی اس کے اندر کوئی خسارے کی کوئی امید ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر خسارہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہوگا دیکھ یا اس کے اندر کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں ایسا نہیں دیکھ بلکہ دیکھ اس کے اندر صرف نفا ہی نفع ہے اور انسان کو اس کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اب یہ ایسا کلام ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا اجر <سلام> ملنا ہے ملنا ہے جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اقالیہ السلام نے شاہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کل بروز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اقعی السلام کی حدیث پاک موجود ہے اقعی اسلام نے شاہ فرمایا ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے کیا ہے فرمایا ذکر اللہ ہے یعنی ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے ہر چیز کی زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جب تمہارے دلوں کو صلی اللہ علیہ اللہ تبارک فرماتا ہے منصل علیہ جو مجھ پر دس درود پاک پڑتا ہے صلی اللہ علیہ میت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر 100 رامت نازر فرماتا ہے اور منصل علیہ میتا ہے بین من النار و من اللہ تبارکار اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافق سے بری ہے نہ ہو قیامہ مائشو اور کل بروز قیامت اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا اس کی تو بے شمار فضلتے ہیں اس سے آگے بھی آئی ہیں الفا۔ جو مجھ پر جو ہے ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اکالیہ السلام نے فرمایا تل بروز قیامت आ جنت میں جاتے وقت جنت کے دروازے پر اس کا کندھا مصطفیٰ کریم صاحب تعالیٰ کے کندھے سے ٹچ ہو جائے گا تو یہ ایک ایسا کلام ہے ایسا کلام ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے تو بندہ ایسی گفتگو کرے اپنا جو وقت ہے وہ اکالی اسلام کی ذات پر دروسی پڑنے کے اندر گزارے ذکر اللہ کے اندر گزارے قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے اور ہمارا مدی انعام بھی ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ دروسی پڑھنے والا نہیں <سؤال> تو ان کے اندر جو ہے انسان کافی حد تک نفع حاصل کر سکتا ہے تو یہ دو دوسری صورت ہو گئی جس کے اندر نفع ہی نفع ہوتا ہے دوسری صورت وہ ہے کہ جس کے اندر بسا اوقات تو نفع ہوتا ہے بسا اوقات اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ انسان یا تو نقصان ہو سکتا ہے یا نہ فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انسان کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے جیسا کہ اس کی مثال کوئی استاد ہے کوئی پیر ہے کوئی شیخ ہے وہ اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو اپنے مقتدیوں کو جو ہے اپنا عمل بتاتا ہے کہ میں تعجب بھی پڑھتا ہوں میں اشراق چاش بھی پڑھتا ہوں یا اپنے نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اس طرح اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس سے رغبت حاصل کریں اور یہ لوگ بھی چاش پڑھنے والے بن جائیں یہ لوگ بھی تاجر پڑھنے والے بن جائیں یہ لوگ بھی نفلی روزے رکھنے والے بن جائیں تو اب اس کو اجر دیا جائے گا اب یہ کلام کرنا نفع بخش ہے لیکن جی اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو لوگ کہیں کہ ہمارے امام صاحب تو بڑے نیک ہیں لوگ کہیں کہ میرا پیر تو میرا پیر ہے اپنی واہ جی اب اس کا یہی کلام ایک ہی ہے لیکن دونوں صورتیں الگ الگ ہیں جی نیت کی وجہ سے دونوں پلکا گیا ہے اب جو ہے ایک صورت میں نفع مل رہا ہے ایک صورت میں اس کو نقصان مل رہا ہے اس کے بارے میں امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کال ملتا ہے فرمایا کہ اس صورت میں جو ہے جب بندہ کوئی کلام کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سوچ لے اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے اگر فائدہ ہے تو پھر کہہ ڈالے اردو بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے تو لو بعد میں بولو پہلے تو لوگ یوں بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو ایک تو شخص وہ ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو پر غور ہی نہیں کرتا کہ میں نے کیا بول دیا وہ لا پن ہوتا ہے اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کوئی بھلے کچھ بھی کہ لے کچھ بھی سن لے کچھ بھی سوچ لے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمائیں گے اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ کلمات نکل تو جاتے ہیں مگر اس کے بعد وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی یا مجھے یہ جملے اس طرح نہیں کرنے چاہیے تھے ان دونوں قسم کے افراد کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں تو ان کی زبان ان کے دل کے آگے ہوتی ہے اللہ اللہ اور جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ان کی زبان کے آگے ہوتا ہے یعنی انسان جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بولتے ہیں پھر پیچھے دل سے سوچتے ہیں کہ یار میں نے کیا بول دیا اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا بعض اکثروں کا بعضوں کا زیادہ کلام کرنے والوں کو پچھتانا پڑتا ہے اگر میں نہیں بولتا تو اچھا تھا زندگی میں امیر اللہ بڑی پیاری بار اشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا بول کر پچھتا ہوگا پچھتایا ہوگا کہ میں مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن خاموش رہ کر جو ہے انسان کو نہیں پچھتانا پڑتا کہ میں نے بولا نہیں تو کچھ نقصان ہو گیا نہ بولنے میں عام طور پر نقصان نہیں ہوتا لیکن بولنے میں نقصان ہوا کرتا ہے اور جو اکنمند آدمی ہوتا ہے اس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے پہلے دل سے پوچھتا ہے میں بولوں یا نہیں بولوں اس کے بولنے میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا بولوں تو کس طریقے سے بولوں اگر فائدہ ہوتا ہے پھر وہ کلام کرتا ہے بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے جب تم کسی شخص کو دیکھو تو اس کے پاس ضرور جاؤ کہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہو اللہ اللہ کیا بات یعنی وہ گفتگو جو ہے بالکل ضرورت کے مطابق گفتگو کرنا کلام کرنا اور فضول کلام نہ کرنا یہ جی ہماری دین اسلام کا اتنا پیارا حسن ہے کہ اگر ہم اس کے صرف دنیاوی ہی فائدوں کو دیکھنے کے لیے جائیں تو دنیاوی جی اتنے فائدے ہیں اور آکا علیہ صلاح اسلام کا اپنا عمل اتنا خوبصورت اللہ ہے, ہے ترمی شریف کی حدیث جو ہے نا یاد آ رہی میربا لکھی ہوئی ہے حضرت عبدال سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے جب تو فرماتے ہیں کہ تربی شریف کے عدیش پا کے وہ شور اٹھانا کدیمہ رسول اللہ کدیم رسول اللہ مسول اللہ تین بار الفاظ فرماتے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لے کر آ رہے تھے تو لوگوں کی بھیڑ تھی اور لوگ جو ہے آقا علی صلی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے جگ دھر جھگ فرماتے میں بھی گیا اور میں نے بھی دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون ہے کیا گفتگو کرتے ہیں فرماتے جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا وجہ کرذا اللہ, اللہ. فرماتے میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا हुم. پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و فرما رہے تھے اب کلام کی خوبصورتی دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کلام فرما رہے تھے حضرت عبدال سلام فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایس فرمارے اے لوگوں افسلام سلام کو عام کرو تو عام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ وصل، وصلو و ناسو نیام اور نماز پڑھو جب کے لوگ سو رہے ہیں خل جنتا سلام اللہ اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سلام کہتے جب میں نے یہ کلام سنانا نبی کریم علیہ صلاح اسلام کا فرماتے کہ نبی کریم علیہ صلاح اور ایمان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو بول سنا تو اتنا خوبصورت کلام اور کلام کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت عبداللہ السلام اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی کیا بات ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو یا تو اب آپ اپنے مخاطب کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں یا پھر اپنی گفتگو سے اپنے शबूर مخاطب शबूर کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں یہ دونوں ہماری گفتگو کا ایک بارہ نیو سمجھنے کے اس کا ایک اندازہ سمرہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ایسی گفتگو کریں کہ سننے والا جو ہے وہ کلام کرنے والے کا گرویدہ ہو جائے اور اس کی جو ہے گفتگو کو پسند کرنے والا بن جائے یا پھر ایسی گفتگو کرے کہ بندہ جو ہے اس سے دور رہنے میں ہی عافیت جو ہے پسند کرے ہر بات کو کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں یا تو مثبت یا پھر منفی آپ اپنی سوسائٹی میں اپنی لائف کے اندر غور کر لیں کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے چاہے وہ گھر کا ہو آپ کی دکان کا ہو کاروبار کا ہو بزنس کا ہو دوست احباب کا ہو رشتے داروں کا ہو کوئی بھی ہو جو کام آپ نے کرنا ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے یا تو مثبت انداز میں یا پوزیٹیو وے کے اندر آپ کر سکتے ہیں یا نیگیٹو وے کے اندر آپ کر سکتے ہیں مثبت انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے منفی انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پازیٹو وے میں اگر کریں گے مثبت انداز میں اگر کریں گے تو اس کے ثمرات رہتی زندگی تک آپ کو گے اور آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے لیکن اگر جو ہے وہ نیگیٹو وے کے اندر کیا جائے گا غلط انداز میں منفی انداز کے اندر کیا جائے گا تو اس کا خمیازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ گتنا پڑ جائے یا پھر اسی وقت نہ بھی صحیح تو بندہ سننے والا آپ نے دل میں بٹھا لے اور بعد میں پھر اس کو جو ہے آپ کو اس کا سمرا دیکھنا پڑے اس کا نقصان اٹھانا پڑے لہٰذا بات کریں اور اچھے انداز میں کریں شیخے طریقہ علیہ سنت کا ایک فرمان مجھے یاد آیا امیر عالیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو کوئی حکم نہیں دیا oh ایک مندر مذاکرے میں فرمایا تھا کہ چونکہ اگر والدین حکم دے تو اس کا شرعی حکم تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو ماننا یہ واجب ہو جایا کرتا ہے تو آپ شیخ طریقہ تمیر عال سنت کا انداز دیکھیے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو کوئی حکم نہیں دیا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس کا اظہار کر دیا کرتا ہوں کہ یہ کام اگر ایسا ہو جائے تو کیسا محمد. یہ کام ایسا ہونا چاہیے حکم کے الفاظ نہیں ہوتے یہ بھی ایک حسن کلام کی بات ہے یہ بھی جو ہے اچھی ایک جو ہے وہ اپنا گفتگو کرنے کا انداز ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو بھی اچھی ہو جائے گی اور ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے گا آئیے کچھ مزید کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں <تصفح> رضا تاریت کر رہا ہوں ٹنڈو آدم سے جی میرا یہ سوال ہے کہ ہر ایک کے نزدیک اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اچھا کوئی بھی اپنے اخلاق کو غلط تو نہیں کہتا تو ایسا کون سا پیمانہ ہے جس کے اوپر لے جا کر ہم اپنے اخلاق کو جان سکیں کہ ہمارے اخلاق صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کے بارے میں رہنمائی کریں صحیح بات ہے میں اگر گفتگو کروں گا تو بالکل ہی صحیح سمجھوں گا نا آپ بتائیں کیسے پتا چلے کہ اس کا جو اصل میں یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو صحیح بات کر رہا ہوں کا پیک کروں ہاں میں تو اس نے اخلاق کا پیک کر ہوں اچھا اور صحیح بات کرمرا دیکھا جائے جس آدمی کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے وہ اپنے کلام پر غور کرے یا جس کا اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا میں صحیح بات کر رہا ہوں سے لڑنا شروع کر کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے کوئی میری بات مانتا ہی نہیں ہے اور میرے دوست بھی کم ہے اور جو ہے میری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے اس کے سمراٹ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو جو محبت سے پیار سے گفتگو کرنے والے جو لوگوں کے ان کو دوست آپ کو زیادہ ملیں گے گرویدہ ہوں گے ان سے اور, اور ہے نا وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوگا پریشانی میں ہوگا اس کا ساتھ دیں گے اور وہ بیمار ہو جائے گا تو اس کی عیادت کریں گے بہت سارے اس کے سمراٹ نظر آتے ہیں لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو غصیلے ہوتے ہیں غصے والے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں سختی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اپنے تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ غور کر لے کے آیا کہ ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے ان کی جان پہچان والے لوگ کتنے اور کیا اکثر لوگوں سے درمیان ہاں لوگ کیسے اگر اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے لوگوں سے بات بات پر اس کی توتو میں ہوتی رہتی ہے اگر مار دھاٹ تک آ جاتی ہے جھگڑے اکثر ہوتے رہتے ہیں تو اس میں پھر اس کو غور کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے نا ہو سکتا ہے میرے کلام کے اندر اس طریقے کی کوئی بات ہے کہ میں تو سختی کے ساتھ بات کر دیتا ہوں یا تنقید کر دیتا ہوں بعض لوگوں کے مزاج میں تنقید کی عادت ہوتی ہے ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میری عادت ہے لیکن وہ بات بات ہوتا ہے ہاں اب کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کو گھر میں جا کر کسی کے کیسے گفتگو کرنی ہے آپ مریض کی عادت کر رہے ہیں تو آپ کو کیسی گفتگو کرنی ہے آپ شادی میں جا رہے ہیں تو کیسے گفتگو کرنی ہے آپ موت میت پر جا رہے ہیں کسی کی تو وہاں پر کیسی گفتگو کرنی ہے تو آپ موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کریں اور کا انداز گفتگو کا اچھا ہو انشاءاللہ کے دوست بڑھیں گے جس کے دوست زیادہ ہیں اور محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو ہے نا حسن اخلاق اچھا ہو سکتا ہے اور ہے نا جو جس کے جو میں نے پہلے صورتحال حال بتائی اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اور پھر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جس سے گفتگو کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے اور اچھے لوگ گنے جاتے ہیں یا ان کی صحبت میں مزہ آتا ہے یا لوگ کرنے والے ہیں جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں <تصفح> اس کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے پیار سے بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو کو بار بار سنیں اور اس کی صحبت میں رہے اس سے سیکھنے کی کوشش کرے ایسا انداز بنا کر بولنے کی کوشش کرے تو تھوڑا سا تکلف کرنے کریں گے ابتدا میں تو تکلف کرنا دی پڑے گا لیکن انشاءاللہ عادت بن جائے گی تو پھر اس کے فوائد و ثمراط نظر, نظر آئیں گے بلکل نظر آئیں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ صحیح بات کریں بھی تو وہ بھی کروی لگتی ہیں سچ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ان کی بات ایسی کڑوی لگتی ہے کہ سننے کو دل نہیں کرتا اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے افسانوی ایک خیال بیان کر رہے ہوتے ہیں افسانہ بیان کرتے ہیں یا پھر کوئی اپنا تخیل بیان کرتے ہیں یا بالکل وہ حقیقت سے ہٹ کے بات ہوتی ہے بیان کرتے ہیں لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں کیا فرمائیں گے منیم بھیا <سؤال> <سؤال> عمران بھائی نرمی کا جو بڑا اثر ہوتا ہے نرمی سے گفتگو کرنے والا لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے یہ تو ہر بندہ جانتا ہے آکا اسلام کے اخلاق کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے پھر با جو با ہے اپنے اخلاق کو تولا جائے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں اور جس نبی علی السلام کا میں امتی ہوں ان کے اخلاق کیسے تھے آج ہم سے اگر کوئی دھیمے لہجے کے اندر بھی بات کرتا ہے تو آگے سے ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے لیکن آکا علی سات السلام سے کون سا ایسا انداز تھا جو آکا علی اسلام کے سامنے نہ اپنایا گیا ہو لوگوں نے کو پتھر بھی مارے آپ سے غصے سے بھی بات کی آپ علیہ السلام کو بڑی سخت سے سخت تکلیفیں بھی دی گئی لیکن پھر بھی اکالیہ السلام کا انداز کبھی جارحانہ نہیں ہوا اقعی السلام صاحب کرام کہتے تھے جب جو لوگ تھے اکالیہ السلام جو جی دشمنان اسلام تھے جب وہ اکالیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی اکالیہ السلام ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کے لیے بس دعا ہوگی لیکن جب اکالیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے تھے تو اکالیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے مولا میری قوم کو ہدایت فرما اللہ اللہ تو یہ اکالیہ السلام کا اخلاق تھا اقالی اسلام سے جو غصے سے بھی پیش آتا آپ اسے نرمی سے پیش آیا کرتے تھے اکال اسلام کی کامل بھی موجود ہے اقالی اسلام کے کال بھی موجود ہے اقالی اسلام میں شاہ فرمایا نرمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اللہ جی تبارک و تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی جو ہے یہ چیز کو زینت عطا کر دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جائے اس کو وہ چیز عیب دار کر دیتی ہے اللہ جہاں پر نرمی نہیں ہوگی تو وہاں پر پھر ایب دار چیز ہو جائے گی اور وہاں پر عیب پایا جائے گا بلکل آقا بلکل علی اسلام مسجد نبوی کے اندر جلوا گرے صحابۂ کرام بھی سامنے بیٹھے تھے ایک ایرابی آیا اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا صاحب کرام نے جو ہے بیان سے تلواریں نکالنے ہم اس کو قتل کر دیں گے لیکن के اسلام نے منع کر دیا فرمایا تمہیں جو ہے سختی کرنے کے نہیں بھیجا گیا نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا عمل بھی موجود ہے اور فراہمی بھی ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا میرے جی اور عام طور پر یہ کیا بھی جاتا ہے کہ آپ جتنا بنے گے تو لوگ آپ کو دبائیں گے اتنا سامنے والا شختی سے روگ سے غصے سے بات کرتا ہے ہمیشہ غالب آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر نرم بنے گے نا تو وہ آپ کو دبا لے گا ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف ہیں بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں یہ بھی کہتے ہیں لوگ تو اب اس کا کیا مطلب کیا نرمی سے پھر بھی بات کریں منی آپ نرمی نرمی کی بات کر رہے ہیں پھر پھر بھی نرمی سے بات ایک, بات ایک وقت ایسا غالب آ جاتا ہے غصے سے زور سے بات کرتا ہے پھر غالب آ جاتا ایک ایک ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس بندے کی بار ہا نرمی دیکھ کر اس کو بھی اس بات سے شرم آ جاتی ہے کہ یار میں جب بھی اس سے غصے سے بات کرتا ہوں یا آگے سے مجھے نرمی سے اور پیار سے پگھ نرمی سے گفتگو کرتا ہے بہت کم آتا ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ نرمی ہی کرتا رہے اور دوسرا جو ہے وہ غصہ ہی کرتا رہے تو करता کرنے والا تو گسا کرتا رہے گا لیکن اس کا نرمی پر سابق قدم رہنا مشکل ہو جائے گا جی تو ایسے لوگ ہیں تو صحیح لیکن بہت कम ہے تو اگر ثابت کرنی نرمی پر بھی چاہیے تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ نرم لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں کہ جو نرمی کرنے والے ہیں اور اس نے اخلاقیں طے ہیں تو من ان شاء اللہ جو اللہ کے لیے آج کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا کرتا ہے تو آج کرے اللہ رب العزت کے لیے آجی اختیار کرے آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہمیں کیسی تعلیم دے رہے ہیں حسن جی لوگوں سے اچھا کلام کرو اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو فرون کے پاس جب جانے کے لیے فرمایا اس کو تبلیغ کرنے کے لیے کیا فرمایا قولا لینا سبحان اللہ سبحان سے نرمی سے بات کرنا کیا بات ہے یعنی وہ, وہ شخص ہے جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اور ایک بہت بڑی قوم کو گمراہ کر کے بیٹھا ہے اتنا سرکش اتنا متقبر کے جس کی شہادت قرآن دے رہا ہے اللہ لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ رب العزت قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مسا علی حضرت علیم کو فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ان سے نرم بات کہنا قول قرآن اللہ تعالی فرما اللہ کلام کے حسن کلام کا حسن کردار کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے حسن کلام کے اندر جس بندے کا کردار الگ ہے کلام الگ ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ بات الگ ہے اس کے کردار سے کچھ اور دکھائی اس کا کردار اس کی بات کو جھٹلاتا ہو تو یعنی کولو فیل کے اندر تضاد اگر پایا جاتا ہو تو پھر ایسے انسان کا کلام بھی اثر نہیں کرتا نہیں با عمل با اثر ہوتا ہے بے عمل بے اثر ہوتا ہے اب ایک ہی بات کو دیکھ لیں ایک حدیث ایک اچھا عالم سناتا ہے ایک عمل انسان لوگوں کو سناتا ہے وہی بات اگر ایک عام آدمی سنائے دونوں نے بات ایک ہی سنائی ہوتی ہے لیکن اثر کے اندر فرق پڑتا ہے لوگ है है। کہتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا عالم ہے یہ بڑا عمل ہے اس کی بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن وہی بات اگر کوئی اور بندہ کہے تو کہیں گے یہ تو خود جو ہے اس کا عمل اس کے خلاف ہے یہ ہمیں کیا تبلیغ کرے گا تو اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے تم کلام وہ کر رہے ہو جو خود کر نہیں رہے تمہارا کلام تمہارے بالکل کلام جو ہے وہ اپنے کردار کے مطابق ہی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کچھ اور کالز ہیں اپنے سلسلے میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اسٹاپ کا انچارج ہے ہیڈ پندرہ بیس بندوں کا اگر وہ ان سے آرام سے یا پیار سے بات کرتا ہے تو وہ اسٹاف نہیں مانتا ہے, وہاں اگر سختی اختیار کرے تو کیسا ہے سختی اختیار کریں دیکھیں اب سختی کی جو اجازت دی ہے اظارے کے کام کی پوچھ گچھ تو وہ کریں گے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا لیکن وہ انداز جارحانہ نہ ہو یعنی اگر آپ ذمہ دار ہیں اور آپ جو ہے وہ مینیجر ہیں اپنی کمپنی کے یا آپ کے ماتحت یا آپ کی ٹیم میں کچھ افراد ہیں جن سے آپ کام لیا کرتے ہیں تو مار دھاڑ کی اسلام تو ان کو بھی اجازت نہیں دیتا لیکن پوچھ گچھ کرنا یہ آپ کا فرض بھی ہے آپ کی جو ہے وہ فرض منصبی بھی ہے آپ کی ذمہ داری بھی ہے تو پوچھ کچھ ہو مگر اچھے انداز میں اس نے اخلاق کے ساتھ ہو کیا ہیں اصول و ضوابط بھی اپنی جگہ پر لاگو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم سختی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ عبادات کو دیکھیں اسلام عبادات یہ ہے کہ جناب نماز کے اندر تین بار ہاتھ کو استعمال کر لیں ایک رکن کے اندر نماز ٹوٹ گئی ٹوٹ جائے گی اچھا اگر وقت گزر گیا بعض نمازوں میں نماز ختم ایک ایک منٹ گزرنے کے بعد وقت ختم ہو لیکن ایک منٹ بعد آپ پڑھتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوتی یعنی اوقات کے لحاظ سے نظم و ضبط کے لحاظ سے سختی کے لحاظ سے اصول و ضوابط کے لحاظ سے جہاں جہاں پر احکامات لاگو ہیں وہاں وہاں پر ہیں کنڈیشن ہیں اصول ضوابط اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے اگر کوئی اس طریقے کی کا انداز اختیار کرتا ہے جس میں ذلت ہو سزلیل ہو جلیل جی کرنا پایا جائے کسی کا تو ذلت یہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا آدمیوں کی بات تو مان لے گا لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ختم ہو جائے یعنی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ نے کام کروانا ہے تو اس کی تزلیل نہ کریں ذلت کرنا مقصود نہ ہو اس کو اپنے آپ سے متنفر نہ کریں کام نکلوانا مقصود ہو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر مینیجر ہے اور اگر جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک بات یہ صبح بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کام اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح میرے دماغ کے اندر वैसे ویسے ہی ہونا چاہیے اور ایز اٹ از اسی طرح میں کرواؤں گا لیکن اگر وہ اپنے ماتحت بندے سے اپنی ٹیم ممبر سے اپنے ساتھ کام کرنے والے سے مشورہ کر لے تو اس سے اچھی راہ نکل آتی ہے اور کام بھی اس سے بہتر ہو جاتا ہے تو اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع رکھیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں اگر آپ بس کے اگر آپ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے بھائی یہ کام کرنا ہے اب کس طرح کیا جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کے ذہن میں کوئی اس کا ایک طریقہ ہو اور جو بیس لوگ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں وہ بیس طریقے اور بتا دیں اور ان میں سے کوئی ایک ایسا آسان ہو جو سب سے بہتر انداز میں ان ہم ہم سے سے مشورہ ہوا ہم سے محبت کے ساتھ بات کی گئی ہمیں پھر وہ جب مشورہ دیں گے تو خود پھر اس پر عمل کرنا ایسا دن بھی, دن بھی, بھی ہوتا ہے کہ اگر مینیجر جو ہے نا ان لوگوں سے کثرت مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ جو ہے ہنستا رہتا ہے تو اس کا روب دبدبہ بھی کم ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ اس کی بات بھی نہیں مانتے ہر بندے کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے آخری بات ہم یہ پوچھیں گے مبلگین دعوت اسلامی سے اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج سے اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے اپنی گفتگو کے اندر حسن پیدا کرنا ہے یہ اپنا مقصد بنا لیں اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ مجھے اپنی گفتگو کو میٹھا بنانا ہے مجھے اپنی گفتگو کو شیریں بنانا ہے شیریں کلام مجھے بننا ہے آج سے اس کی مشق کرنا شروع کر دیں میں نے شروع میں بیان کیا تھا بعض لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی طور پر بڑی اچھی گفتگو کرنے والے ہوا کرتے ہیں بعض لوگوں کو جو ہے تھوڑی محنت اور مشق کرنا پڑتی ہے تکلفن کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کے عادی بھی ہو جایا کرتے ہیں لہٰذا ابھی سے اپنا محاسوہ بھی کرنا شروع کر دیں ایک بات آپ نے بول دی وہ آپ نے روٹین کے حساب سے بولنی تھی ٹھیک ہے بول دی لیکن اس کے پاس سوچے تو صحیح کہ میں نے جو یہ جملہ بولا ہے اس سے اچھا بھی کوئی جملہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا پانی پینا ہے میں نے بول دیا پانی پلاؤ اس کی جگہ پر تھوڑا یہ بھی تو سوچیں کہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پانی پلا دیجیے پانی لا دیجئے تو تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیں میرا تو آخری مدنی پھول یہی ہے وہاں آج سے کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس نے کلام بھی آ جائے گا اس نے گفتار بھی آ جائے گا انشاءاللہ شاء گفتگو کا انداز بھی مل جائے گا کیا فرمائیں گے اختتامی طور پر یوسف بھائی دو حدیث مختصر جامع ہے جی اور اس کے بعد ایک بات ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کے لوگوں کو مل جنت طیب الکلام تام فرمایا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اچھا کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانا سمہار اللہ یہ جنت میں فرمایا داخل, داخل, داخل کر دے گا کیا بات ہے دوسری حدیث الکلیمت الطیب الصد تمہار اللہ فرمایا اللہ اللہ کہ اچھا کلمہ اچھا کلام اچھی بات بھی صدقہ ہے تو اسی لیے ان حدیثوں پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا آخری بات یہ ہے کہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے جیسے آج کے ہمارے سلسلے کا اس کو در ہی سمجھ لیا جائے مدنی پھوت سمجھ لیا جائے کہ جیسے ایک سوال بھی آیا تھا کہ اب انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں مجھے بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ہے کہ میری کسی بات کی وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہے کسی کو دی دی بات بری لگ گئی ہے مجھے باتوں کا نہیں پتا ہوتا میں اپنے کسی اور سننے میں بات کر رہا ہوں کسی اور سنیرے میں لے لیا اور بات بری لگ گئی جی تو ہمیشہ کسی نشست سے کھڑے ہوں مجلس سے کھڑے ہوں یا اپنی عادت بنائیں لوگوں سے معذرت کرنے کی عادت بنائیں گیار اگر میری بات آپ لوگوں کو بری لگ گئی ہے تو آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں تو اس سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھے گی ان جی مدنی چلن کے ناظرین بہت پیاری بات کی ہماری بھائی نے بھی مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے بار بار معافی مانگنا یہ بھی آپ کو ایک ماحول سے ہی ملے گا کائنات سے کہ اللہ رب العزت ہماری گفتگو کو بھی میٹھا بنائے ہمیں حسن کلام حسن گفتار بھی عطا فرمائے اور ہماری گفتگو کو فضولیات سے بھی پاک فرمائے آخری حدیث مبارک ذکر کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایاسن اسلام المر ترک مالا یعنی فرمایا اسلام کی حسن میں سے یہ ہے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیں لہذا فضولیات کو اپنے آپ سے دور کریں با مقصد اور بامانا گفتگو کریں اچھی گفتگو کریں وہی بات کہ آج سے محاسبہ شروع کر دیں اور اچھے جملے سوچنا شروع کر دیں اور جب اچھے جملے سوچنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دماغ میں آنے کے بعد وہ اچھے جملے زبان پر بھی آئیں گے اور جب زبان پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا ہمارا دوستوں کا جو ایک فرینڈ سرکل ہے وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں عزیز جاننے لگیں گے دعاہ رب کا اینات ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے جو غلطی کو ہی ہو گئی ہو اللہ رب العزت محض اپنی رحمت کاملا سے ان کو معاف فرمائے آمین مزاہ نبی صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم